باللہ من بسم اللہ الرحمن الحیم فن فجرت من صدق اللہ عظیم ربی شاہلی صدری ربی یسر و تم خیر آمین یارین قرآن مجید میں شاستر موسا علی قومی ہی یاد کرو جو موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کیا کہا فکل ند رب بی اصل ادرب مار بی اصا اپنی لاٹھی کے ساتھ الجرا پتھر کو علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مارا تو فن فجرت من ہو اس سے پھوڑ نکلے تا اشرا تا اینا چشمے کا غالبہ کلو ناصم مشربہ ہوں ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا اور یوں اس طرح جو ہے وہ سارا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بارہ چشمے ذکر ہوئے ہیں گنتی ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے ایک سے لے کے دس تک اور سور سو ہزار والی گنتی کا استعمال سیکھ لیا کس طرح ہوتا ہے ایک اور دو جو ہیں ان کا استعمال مرکب توصیفی میں ہوتا ہے تین سے 10 تک اور 100 ہزار کا مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ تین سے 10 تک جو مضافلہ ہے وہ جمع ہوتا ہے اور 100 ہزار کا مضافلہ واحد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ تین سے دس تک جو ہے گنتی وہ موصول صفت کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے اس کی ایگزامپل اپنے قرآن سے دیکھ لی اب ہم آتے ہیں جی گیارہ سے لے کے انیس تک کی گنتی کو سمجھنے کا طریقہ گیارہ سے انیس تک گنتی جو ہے وہ ہمیں لکھنی ہوگی گیارہ کے لیے عربی زبان میں جو عدد استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آہدہ اشارہ یعنی یہ گیارہ سے انیس تک جو ہے نا یہ مرکب گنتی ہے اس میں دو لفظ ہوتے ہیں جس طرح دس اور ایک گیارہ دس اور دو بارہ دس دو بارہ دس تین تو ہم دو دو بولتے ہیں نا اس میں بھی دس ایک گیارہ آحدہ اشرا آہدا اشرا آہدا اشرا یہ آپ نے یاد کر لینا مرفوع بھی یہی ہے منسوب بھی یہی ہے مجرور بھی یہی ہے یہ والی گنتی جو ہے نا سوائے بارہ کے بارہ کے گیارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس یہ جو آٹھ آپ کو ملیں گے نا آٹھ یہ مرفو مرسو مجرور ایسے ہی ہوں گے آہدہ اشارہ گیارہ اچھا اس میں میں بارہ کو ذرا چھوڑ رہا ہوں تیرہ کی طرف آ جائے تیرا ہے سلاستا اشرا اس کو ذرا نوٹ کریں سلاستا اشرا کو اشرا وہی ہے اشرا وہی چلے گا اینڈ تک میں اگر آپ کے سامنے لکھ لیے بہت آسان ہو جائے گا پندرہ ہم یہاں رکھتے ہیں یہاں پر اشرا بھی اشارہ صحیح اس کے بعد آئے ہم سولہ کی طرف سترہ اٹھارہ انیس سولہ اشارہ اشارہ اشارہ اشارہ چودہ کے لیے دیکھیں وہی چیز ہے تو یہ بن جائے گا چودہ والا شرا سب آتا اشرا سمانی آتا اور گیارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس ہیں نا یہ مرفو منسوخ ایسے ہی ہوں گے یہ مرفوع منصوب مجرور ایسے ہی ہوں گے کلیئر ہوگی بات یہ پھر میں بار بار زور دے رہا ہوں عدد ہی صرف مرکب کے طور پہ آئے ہیں وہ عدد اور محدود مل کے مرکب بن رہے تھے نا توسیفی اضافی یہ عدد ہی یعنی دو دو مل کے عدد ابھی ہم پورے پڑھ رہے ہیں یہ ابھی ہم نے ان کا محدود لانا ہے ان کا محدود ابھی ہم نے لانا ہے بارہ کو آپ ذرا الگ سے دیکھ لیں بارہ جو ہے نا اس میں اس نا جو ہے نا اس کا عراق بدلتا ہے اور اشرا وہی اسی طرح رہتا ہے سب میں اشرا کامن ہے صحیح آحت آشرا کی مرفوع منصوب مجرور سیم سلاست آشرا سیم اربات آشرا سیم سیم سیم سیم اس نا اشرا ہے یہ منصوب اور مجرور ہوگا اس نئی اس نانی تھا نا اس نانی میں سے نون نکلا ہوا ہے صرف بنایا نہیں ہوا مطلب مرکب ہے نہیں سے مرکب الگ یاد رکھنا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ عدد گیارہ سے لے کے انیس تک یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں مزکر مادوت کے لیے یہ کس کے لیے کرنے ہیں مزکر معدود کے لیے اگر مزکر محدود ہے تو یہ والے عدد استعمال ہوں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر مونس محدود ہے اور یہ جو اس نتا ہے نا یہ منصوب اور مجرور اس تئی ہو جائے گا باقی اعراب والا سیم طریقہ ہے اعراب کا طریقہ جو مذکر میں تھا نا وہی مونس میں ہوگا اب دیکھیں سب جگہ پہ اشراتا ہی رہے گا یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں ذرا چیک کر لیں لیسی طرح اشراتا اشراتا کہیں میں نے اشرتا لکھ دیا کہیں اشراتا لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے وہاں سب میں اشرا تھا یہاں سب میں اشراتا سمجھ آ گی نا یعنی مذکر کے لیے اشرا بونس کے لیے اشراتا مذکر کے لیے تین سے لے کے نو تک کوئی گولتا گولتا مونس میں گولتا نہیں آئے گی سلاسا سلاسا اشراتا ہاں جی اربا اشراتا خمسا اشراتا ست اشراتا ہاں جی سب آشرتا ہاں جی سمان یہ سنا لکھا جائے گا بس اس کو سب میں اشراشرا شرا شراشر مذکر کے لیے مونس میں اشراتا یا اشراتا اوکے یہاں پر آہتا اور اسنا، آہدا،, اسنا آہدا اسنا آہدا اسنا پھر آگے سارے تا والے ہیں سلاس آتا اربا آتا اور وہ تیرہ سے لے کے انیس تک تا کے بغیر مذکر میں, میں آحدا اس میں اح یہ فرق ہے بس جی اب ایک نوٹ کریں گیارہ سے لے کے ننانوے تک گیارہ سے لے کے ننانوے تک ماد آگے بریکٹ میں لکھیں یعنی تمیز گیارہ سے لے کے ننانوے تک ماد یعنی تمیز واحد منصوب استعمال ہوتی ہے گیارہ سے لے کے ننانوے تک مادوت واحد منصوب استعمال ہوتا ہے یا ہوتی ہے جس طرح بھی کر لے یعنی اب جو آپ نے مادوت لانا ہے نا مادوت لانا ہے وہ واحد لانا ہے اور منصوب لانا ہے واحد منصوب لانا ہے سمجھ آ گئی اچھا مذکر معدود کے لیے یہ والا پورشن استعمال ہوگا اور بونس مادوت کے لیے یہ والا پورشن سمپل سی بات ہے اب مجھے بتائیے کوکم کا لفظ جو ہے مزکر ہے کہ مونس ہے مذکر ہے نا مذکر ہے, ہے منسوب کیا ہوگا کوکبن ٹھیک ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں گیارہ ستارے تو یہ استعمال کروں گا نا آہد آشرا میں نے دیکھا دیکھا شرا کو میں نے گیارہ کو دیکھا وہ کیا گیارہ کامیز ہے اس کی سمجھ میں اور یہ تمیز ہے جو منسوب استعمال ہوتی ہے جو ہم نے وہاں پر پڑھی تھی یعنی صرف تمیز اگر دیکھا تو گیارہ سے ننانوے تک منسوب ہوتی ہے عد میں گیارہ سے ننانوے تک کی تمیز منسوب ہوتی ہے باقی ساری تمیز جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا عین کا لفظ چشمے کے لئے استعمال ہوتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں بارہ چشمے تو مونس ہے نا چشمہ تو یہاں استعمال کروں گا نا تو بارہ کے لیے یہ لگاؤں گا تو واحد منسوب استعمال کروں گا کیا بن جائے گا اینن. فن فجرت بن ناتا اشرتا اینا اسنان ہو گیا اسناتان ہو گیا اس ناتا ہو گیا اسنا ہو گیا ان کا حمزہ حمزت البسل ہے من اشراتا توڑ کے پڑھیں گے تو اس ناتا پڑیں گے آصف میں کہنا چاہتا ہوں انیس فرشتے فرشتہ کون ہوتا ہے مذکر ہے نا مذکر ہے نا فرشتے بھی کیا ہوتی ہے ملک ملک ٹھیک ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں انیس فرشتے ملک ادھر لاؤں گا نا اس کھانے میں جاؤں گا نا ناس آتا اشرا ملکن ایسے ہوگا نا بعض اوقات یہ جو تمیز ہوتی ہے نا اس کو ہائڈ کر دیا جاتا ہے بعض اوقات تمیز کو ہائٹ کر دیا جاتا ہے کیا الفاظ ہیں تیس آتا ال جہنم پہ انیس فرشتے مقرر ہیں سورہ مدثر آیت نمبر تیس ہاں علیحا شرا ملک بریکٹ میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ قرآن میں اتنا ہے کہ اس میں انیس مقرر ہے انیس کیا بھائی فرشتے مقرر ہیں تب یہ مجھے نا کہ یار چھ سات تو میں سنبھال گا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دو چار تم پکڑ لو یہ ہے وہ جس کے بارے میں خدل متکین ہے یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جس میں ڈر نہیں ہے نا خوف نہیں ہے اسے ہدایت نہیں ملتی اسے قرآن سے اس نئی اشرا نکیبن ٹھیک ہے نکیب ہم نے بارہ نکیب مقرر فرمائے اس نئی وہاں پر دیکھیں اس نا ہے نا اس کی منسوخ اور استعمال ہوئے اس نئی اشرا نکیبن اس نا اشرا شہرن لے جی قرآن سے ایک اور ایگزامپل آ گئی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے بارہ مہینے تو یہ تین چار اگزامپل ہیں جن کے لیے آپ کو پورا پورشن جو ہے وہ کرنا پڑے گا لیکن سمجھنی پڑے گی گنتی ظاہر بات ہے اس لیے ہم ان چیزوں کو اول تو کرواتے نہیں ہیں اور اگر کروائیں تو بس وہ شروع کی گنتی کروا کے نا یہ گیارہ بارہ والی تو ویسے ہی ہم نہیں کروا اوکے جی یہ بھی کور ہو گئی تو گنتی کا تیسرا پورشن ہمارا مکمل ہو گیا گنتی کو چار حصوں میں سو ہزار پر مشتمل ہوتی ہے وہ پورشن دوسرا ہے مرکب جو یہ گیارہ سے انیس تک کا ہوتا ہے صرف ٹھیک تیسرا ہوتا ہے اکود دہائیاں جنہیں ہم کہتے ہیں دہائیاں اکود اور چوتھا پورشن جو ہوتا ہے نا گنتی کا وہ کہلاتا ہے ماتوف جس میں ہم واؤ کے ساتھ گنتی کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے واؤ کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو ہلکا سا اس کا بھی ٹچ دے دوں گا تو دو پورشن ہمارے ہو چکے ہیں ایک ہم نے مفرد والا کر لیا الحمدللہ اور ایک مرکب والا کر لیا اب میں آپ کو تھوڑا سا کوت کے بارے میں بتا دوں دہائیوں کے بارے میں وہ سمپل سا ہے وہ آگے اتنا پیچیدہ نہیں ہے اور ماتوف والا بھی بتا دوں جس میں واؤ کے ذریعے آپ Uh, یعنی بیس ایک اکیس بیس دو بائیس انتیس تک پھر اکتیس سے انتالیس تک پھر اکتالیس سے انچاس تک اکاون سے کیونکہ دہائیوں میں یہ پچاس آٹھ تو دہائیوں میں آ جائیں گے نا وہ آپ کے سامنے اس وقت آگے میں آپ سامنے پورشنز لکھ دوں گنتی کے چار پورشنس کیے جاتے ہیں نمبر ایک مفرت کے تحت گنتی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جس میں ایک سے دس تک اور سو اور ہزار کے آداد شامل ہوتے ہیں دوسرا پورشن گنتی کا مرکب کہلاتا ہے جس میں گیارہ سے انیس تک ہوتے ہیں تیسرا پورشن گنتی میں اکوت کہلاتا ہے جس میں بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر نبے تک ہوتے ہیں ٹھیک اور چوتھا پورشن جو ہے وہ ماتوف کہلاتا ہے جس میں واؤ آتفا کے ذریعے سے آپ ذکر کرتے ہیں اکوت دہائیاں بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے دس کی عربی پتہ ہے نا اشرون اور سو کی پتہ ہے میتون اس لیے وہ نہیں لکھے گئی کہ دس اور سو کا گئے ٹھیک ہے سوال تو آپ نے کوئی نہ کوئی نکالنا ہے نا بیس <laughs> کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اشرون مسلمون مسلم مرفوب ہوں میں تو اشرونا مرفوب منصوب مجرور کیا ہوگا اشرینا ساروں کے لیے لکھوں گا میں صرف مرحو لکھ دوں گا آگے آپ مجرور منصوب خود بنائے گی تیس کے لیے استعمال ہوتا ہے سلاسون سلاسونا اور سلاسینہ چالیس کے لیے اربعون ارباین پچاس کے لیے خمسون ساٹھ کے لیے ستون ستر کے لیے سبعون اون اسی کے لیے سمانون نبے کے لیے اچھا مادوت چاہے مذکر ہو چاہے مونسو یہی استعمال ہوتے ہیں چاہے مزکر ہو چاہے مونسو اوکے اور مادوت کیا استعمال ہوگا گیارہ سے ننانوے تک میں نے بتایا آپ کو واحد منسوخ باسویں میں آ مذہب میں کہنا چاہتا ہوں بیس کتابیں کہ آرمی ہوگی اشرونا کتابن اشرونا کتابن بیس کتابیں واحد منسوخ گیارہ سے ننانوے تک واحد منسوب آنا ہے گیارہ سے ننانوے تک پکا واحد منسوخ گیارہ سے ننانوے پکا واحد منسوخ تیس آیتیں سلاسونا آیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ من قرآنی سلاسون آیتن من القرانی آیتن قرآن سے تیس آیتیں ایسی ہیں کہ شفاعت لی رجل ان انہوں نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتی غفر یہاں کہ اسے بخش دیا کیا تبارک ملک تیس آیتیں نا اس کی تو من القرانی آیتن آیتن کا لفظ استعمال ہوا ہے سلاسینا سلاسونا سلاسینا کیا لیلتن مذکر و لتن لفظ یہی یہ ہے دونوں کے لیے تیس راتوں کا وعدہ کیا تھا لیکن اربعین لیلتن مکمل کی چالیس مکمل کی سب اونہ زیران فصلوں کو سب اونا زیرا ان ستر گز کی زنجیر جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے ستر گز تو سیونٹی کا عدد استعمال ہوا اور فروخت سب اینا رجولن تو دیکھے سب اینا رجولن سب اینا رجولن سب اونا رجولن سب اینا رجولن سب مرفو ہے سب اینا منسوبیا مجرور ہے یعنی سمپل سی بات ہے کوئی ایسی مشکل پریشانی والی بات نہیں ہے اوکے جی یہ پورشن بھی کلیئر ہو گیا اچھا جی اب آ جائے ماتوف ماتوف کہاں سے شروع سے گنتی से 20 ایک سے بیس تک کی ہوگئی ہوگی نا ایک سے گنتیشر یہ واؤ کے ذریعے اکیس سے انتیس تک اکتیس سے انتالیس تک اکتالیس سے انچاس تک اکاون سے انسٹھ تک اکسٹھ سے 69 تک اکہتر سے اناسی تک اکاسی سے ایٹی نائن تک نواسی تک اور اکانوے سے ننانوے تک آحد ان واشرونا وہ آہد آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلا یعنی وہ واحد تھانے سے اس کو بس آہد کر دیں دوسرا اسنانی واشرونا بائیس اچھا تیسرا سلاست ان واشرونا اربات ان واشرونا یعنی اسی طریقے سے وہی یعنی صرف واحد ان کی جگہ آہد لگانا ہے بس واحد ان کی جگہ آہد لگانا ہے اوکے باقی ترتیب وہی ہے اخی لہو تس انس اونا ناجاتن پہلے نوٹ کریں یہ ناجاتن جو ہے کیا ہے واحد منصوب ہے نا گیارہ سے ننانوے تک تمیز واحد منصوب آنی ہے مونس ہے مونس ہے نا تو تیسونا وہی لگا ہے مونس کے لیے تا کے بغیر ہے <laughs> وہ اصول تین سے لے کے دس تک کا پکا ہے تین سے دس تک مونس ماد کے لیے گولتا کے بغیر اور مذکر مادت کے لیے گولتا کے ساتھ ٹھیک <laughs> ہے یعنی وہ ایک کیس آیا تھا سر داود کے پاس ایسے ہی تھا نا اس نے کہا جی میرا بھائی ہے اس کے پاس تیسون کتنی بنی نائنٹی نائن ننانوے تو یہ دیکھ لیں بالکل یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ پیٹرن ہمارا صحیح ہے فلبسا فیہم پھر وہ رہا ان میں الفا س ایک ہزار سال وہ تو آگے نا الف شاہرین والی بات الفا سنتے اللہ خم سینا خم سینا سوائے پچاس پچاس سالوں کے تو ہزار میں سے پچاس نکالیں ساڑھے نو سو ساڑھے نو سو بنے نا نو سو پچاس بنے نا نو سو پچاس بنے تو کس کی بات ہو رہی ہے اللہ یعنی ذکر کیا وہ رہا ان میں کتنا الفا سنا تن ایک ہزار سال اللہ, یہ بھی آپ کو اس روپت سے چل گیا کہ پہلے پورا بولنے مائنس کر دے اللہ, اللہ لیں جی الحمد اللہ ہوگی کریں سو جو کچھ کیا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کے اور پھر ہم چیک کرتے ہیں جو آتی ہے آپ کو وہ بتاتا ہوں بیک کو کہتے ہیں حقیبہ ایک قلم ٹھیک ہے گنتی کے یہ جو چار پورشن ہیں ان میں سے کون سی کیٹگری کا ہے سب سے پہلی کیٹگری کا ٹھیک ہے جس میں ایک سے دس تک سو اور ہزار آتے ہیں ایک اور دو اس کے لیے پہلے کون آتا ہے موسف کون بنتا ہے اور صفت کون بنتا ہے ماد پہلے آتا ہے اس کے بعد آئے گا اور مرکب ہوتے ہیں لہذا جلدی سے ابھی بنا کی منصوب فارم کیا ہوگی جی زہیب چار کافر جمع مجرور آئے گی جمع آئے گی مجرور تو آنی یعنی مسافر ہے ٹھیک ہے آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ تین سے لے کے دس تک مرکب اضافی کا سیکشن ہم استعمال کریں گے جس میں معدود جو ہے وہ جمع مکسر کا لفظ ہوگا تو آپ کہیں گے اربا اتو ٹھیک ہے کافی چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے گولتا والا استعمال کیا یہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے منصوب کیا ہوگا یہ تا اور مجرور کیا ہوگا گا تیشا دو بیگ آصف پہلی کیٹیگری ہے کون سی ترکیب ہے توصیفی اضافی توسیفی پہلے کون آئے گا مادود جی شکیب حقیبتانی اس نانی شابش ملا کے کیسے پڑھیں گے حکیب تان تانی یہ مرفوع اس کی منصوب اور مجرور کیا ہوگی حکیب تعینی اس ن تئینی جی شاباز گیارہ آدمی مرکب دوسری کیٹیگری مرکب گیارہ سے انیس تک جی اس میں مرفوع منسوب مجرور سب سیم ہی ہوتے ہیں کوئی ترکیب والی بات نہیں ہے مادو جو ہے واحد گا دو واحد منصوب منصوبہ جی آہدا اشرا رجولن شبش بارہ عورتیں بارہ عورتیں ہیں نا تو اشرتا لکھ لیں پہلے اشرتا اور عورتوں کو امراء تن یہ لکھ لیا اور اب یہاں پر اس نتا اشراتا منسوب ضرور کیا ہوگا یہ اسنا اشرا تھا. شاباش کورس منصوب اور مجروب کیا ہوگا ٹھیک ہو کیا پینتالیس طالب علم پینتالیس طالب علم چالیس اور پینتالیس طالب علم طالب علم پہ غور کریں یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ طالبن ہی آئے گا ٹھیک ہے بہ کے ساتھ آنے چوتھے ٹھیک ہے جی ہاں جی چالیس کے لیے کیا ہے اربا اور مرد مذکر ہے چالیس آ گیا ہم ستن خمستن و اربا طالبن ٹھیک ہے خفسن و اربا طالبن جی تینتیس طالبات ثاقب و... پہلے طالب اوکے ہاں جی تیس سلاسان. سلا سونا سلاسان. و اب یہ مونس ہے تو اس کے لیے سلاسن سلاسن و سلاسونا سلاسون و سلاسونا ہاں جی سو گھڑیاں یہ تو سمپل ہے می آتو. می آتو. ساعتن. واحد مجرور واحد مجرور ہزار مہینے عمر الف الف, الف. شاہ رین تو دیکھیں اصل نوٹ کرنے والی ہے آپ کی یہ ٹھیک ہے نا یعنی تین سے آگے آئے یہ تمیز جو ہے نا اس پہ فوکس کریں ٹھیک ہے نا یہ تمیز جو ہے نا اس پہ فوکس کریں یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے یہ اگر کلیئر ہے تو ان اللہ تعالی سب کلیئر ہو جائے گا یعنی کچھ نہ کچھ تو یاد رہ گیا نا اور قرآن کی ایگزامپل آئی ہیں ان اللہ تعالیٰ ایک آدھ دفعہ دوبارہ کریں گے تو پکی ہو جائے گی گنتی میں نے جب اسٹوڈنٹس کو بتایا نا کہ میں ان اللہ تعالیٰ گنتی پہ کراؤں گا تو بہت خوش ہوئے آن لائن کہتے ہیں جی کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تو کل ان اللہ تعالیٰ ہم اپنا آخری لیکچر کریں گے اور اس میں میں آپ کو اسماع مصولہ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں کلاس سے فارغ کروں تو ہمارا جو لیکچر ہوگا اسمایہ موصولہ کے حوالے سے ہوگا اور بہت اہم لیکچر ہوگا ذہن رکھیے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا استعمال قرآن مجید میں بہت ہے وہ کیا کیا بنتا ہے یہ کل آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ شاء تو گنتی جو ہے اچھا ہزار ٹائم لے لیتی ہے لیکن چونکہ قرآن میں استعمال ہوا تو اس لیے ضروری بھی ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے صبح اللّہ وبی حمدی کا ارشد اللہ الہ اللہ مستقفروں کا